بس محمان وحمی وشم تجري لمستقر ل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 تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا لک من الاولا اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے ربک اور تمہیں پروردیگار انقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے فآوا بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی وہ کب فہد اور رستے سے نا دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا وہ و جد کا اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا تک تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا فلاؤ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّد اور اپنا واشد اللہ شریق اللہ واشد اللہ محمد ان ابدل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 يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب حضرات الأماء كرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں یہ دنیا دار الاسباب ہے اس دنیا کے دار الاسباب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے کوئی مسبب اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ سبب نہ پایا جائے سبب اور مسبت کو ایک مثال سے سمجھ لیں پنکھے کا چلنا پنکھے کا گھومنا یہ مسب ہے اور بٹن کا دبا دینا یہ سبب ہے بٹن آپ نے دبا دیا آن کر دیا تو پنکھا چلنے لگا تو بٹن کا دبانا سبب ہے اور پنکھے کا چلنا مسبب ہے بٹن نہ دبائے تو پنکھا نہیں چلے گا اسی طرح اللہ تبارک و نے کائنات کی ہر شے کو کائنات کے ہر مسبت کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے سبب وجود میں آتا ہے تو مسبب وجود میں آ جاتا ہے ہاں اگر اللہ چاہے تو سبب موجود ہونے کے باوجود بھی مسبب وجود میں نہیں آتا اس کی ایک مثال ہے اللہ تبیر ارشاد فرماتا ہے یا اللہ جسے چاہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہے بیٹا دیتا ہے جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے تو بیٹے کا ہونا بیٹا بیٹی کا ہونا بیٹے کا ہونا یا بیٹا بیٹی دونوں کا ہونا یہ مسبب ہے اس کا سبب کیا ہے شہر اور بیوی کا ملنا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور بچہ پیدا ہو جائے گا ایسا آدمی جاہل ہے ابن طیبیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جاہل ہے جو یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا میرا بچہ ہو جائے گا اس لیے کہ بچے کا وجود مسبت ہے اور اس کا سبب شادی ہے اور میں بیوی کا ملنا ہے لیکن میں ابھی بھی, بھی ملیں سبب موجود ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے اولاد ہی اتا نہیں کرتا سبب پایا گیا لیکن مسبب نہیں پایا گیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب تو پایا جاتا مگر مسبب وجود میں نہیں آتا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور ان اسباب کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمہ سازیاں دکھاتا ہے وہ نظر نہیں آتا اب آپ کہیں گے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہے یہ دعوی غلط ہے ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے جو چیز دائرے حواس میں نہ آئے عقل کے دائرہ ادراک میں نہ آئے وہ چیز موجود نہیں ہوتی اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہم انہیں ان کی نشانیوں سے جانتے ہیں اور ان کے وجود کا یقین رکھتے ہیں مثلا روح اس کے وجود کا ہمیں پورا یقین ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک روح بدن کے اندر رہتی ہے تب تک آدمی متحرک رہتا ہے آدمی چلتا ہے آدمی بولتا ہے آدمی سوتا ہے آدمی جاگتا ہے آدمی سوچتا ہے اور جب یہ چیز نکل جاتی ہے تو آدمی بےحصو हरकत ہو جاتا ہے ہر چیز ساکت ہو جاتی ہے ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے اس سے کوئی بھی آدمی یہ پتا لگا سکتا ہے کہ کوئی چیز اندر تھی جس کی وجہ سے وہ متحرک تھا کوئی چیز تھی باہر نکل گئی جس کی وجہ سے اب یہ غیر متحرک ہے ساکن ہے ساکت ہے بے حس و حرکت ہے لاش میں تبدیل ہو گیا ہے یہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے آدمی متحرک تھا اور کون سی چیز نکل گئی تو لاش میں تبدیل ہو گیا یہ روح ہے روح کے وجود کا ہمیں یقین ہے کیا اس کو کسی نے دیکھا ہے نہیں نہ نا دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس کے وجود کا یقین رکھتے ہیں اس کی نشانیوں کی وجہ سے ایسے ہی عقل دکھائی نہیں دیتی عقل کو کسی نے دیکھا ہے نہیں لیکن عقل کے وجود کا ہم یقین رکھتے ہیں کیونکہ عقل کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں एक आदमी को हम देखते हैं कि अच्छा पहनता है अच्छी तरीके से चलता है अच्छी बातचीत करता है तो हम यह कहते हैं कि इसके पास अकल है लेकिन एक आदमी को देखते हैं कि वो न तो अच्छे कपड़े पहनता है न अच्छी तरीके से बात करता है ओल फोल बकता है अहबकाना हरकते करता है تو ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی بے اقل ہے حالانکہ ہم نے اکل کو دیکھا نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نشانیوں سے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں نشانیوں کی موجودگی میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس عقل ہے اور وہ آدمی عقل سے آ رہی ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا اسباب کے پردے میں سے اپنی قدرت کے کرشمے دکھلاتا ہے دکھائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اس کا دکھائی نہ دینا اس کے غیر موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے ادم رویت ادم وجود کی دلیل نہیں ہے جیسے کسی نے دلی نہ دیکھا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں نے دلی دیکھا نہیں ہے اس وجہ سے دلی موجود نہیں ہے دم رویت نہ دیکھنا یہ عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی نہ دے جس چیز کو آدمی نے دیکھا نہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے بلکہ نشانیوں سے دیکھا جائے نشانیوں سے پہچانا جائے نشانیاں بتاتی ہیں کہ وہ چیز موجود ہے آدمی اپنے چاروں طرف دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر چاروں طرف نشانیاں بکھری پڑی ہیں ہر ذرہ یہ دبا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے ہوا دیساتے جہاں میں خدا کو دیکھ لیا ہوا دیساتے جہاں میں خدا کو دیکھ لیا اڑی جو خاک تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا ہوا کو کسی نے دیکھا ہے نہیں لیکن جب مٹی اڑتی ہے خاک اڑتی ہے فضا میں تو خاک کی خاصیت کیا ہے پستی زمین پر رہتی ہے مٹی خاک کے ذرات کا فضا میں بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پست چیز کو بلندی کی طرف لے جانے والی چیز وہاں موجود ہے اگرچہ نظر نہیں آ رہی ہے اور بلندی کی طرف لے جانے والی چیز فضا میں بکھرانے والی چیز کون سی ہے ہا ہوا دساتے جہاں میں خدا کو دیکھ لیا کڑی جو خاک تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا جیسے جب دھول اڑتی ہے تو ہم یقین کر لیتے کہ دھول کے اڑنے کا سبب ہوا ہے ایسے ہی کائنات کی موجودگی کائنات کے اندر ایک قانون کا ہونا کائنات کے اندر نظم و ضبط کا ہونا یہ ساری نشانیاں بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے کوئی مدبر ہے کوئی متصرف ہے جو انکار کرے وہ بے بےکل ہے تو اللہ کے وجود پر بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں اگرچہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہاں جنت کے اندر دکھائی دے گا دنیا کے اندر اس کا دیدار ممکن نہیں حضرت موسا علیہ السلام جب کوہ دور پر گئے آواز آئی یا انی ان اللہ رب العالمین اے موسا میں تمام جہانوں کا رب تم سے مخاطب ہوں موسا علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک بات چیت کی کلام کو طویل کر دیا اس کے بعد میں چل گئے کہنے لگے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے رب بھی انظور نہیں اے میرے رب تو مجھے خود کو دکھا انظر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کالن تارانی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہر کس نہیں دیکھ سکتے تمہیں وہ آنکھیں ہی عطا نہیں کی گئی ہیں دنیا کے اندر کہ تم میرا دیدار کر سکو تمہارے آنکھوں کی بینائی میرے دیدار کی متحمل نہیں ہو سکتی دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تم مجھے کیا دیکھو گے میں اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رویت کو محال پر موقف کیا کہ نہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا میری تجلی کے ظہور کے بعد نہ تم دیکھ پاؤ گے چائنیز تک رما کا فسو بتا رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے اوپر موقوف کیا کہ ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گل پڑے تو دنیا میں تو دی ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے حدیث عائشہ بھی موجود ہے مان اللہ عالم الگ فقت وہ رب الباری کتاب توحید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے سر کی آنکھوں سے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ دنیا میں موت سے پہلے دیدار اللہ ممکن نہیں ہے موسا علی اسلام نے مطالبہ تو کیا لیکن مطالبہ پورا نہیں کیا گیا ہاں قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جنت کی سب سے بڑی نعمت کی اس سے بڑی نعمت کوئی ہوگی ہی نہیں وہ دیدارے رہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنت کی ہر نعمت ہیچ معلوم ہونے لگے گی ہیچ لگے گی اندازہ لگائیے وہ کیسا ہوگا ہر مومن کے دل میں یہ آرزو ہوگی یہ تمنا ہوگی کہ اس کائنات کو اتنا حسین بنانے والا کتنا جمیل ہوگا کیسا ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے بعد جنت کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاطما جی ما کانو عمل الس نفس کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے اتنی عظیم نعمتیں ہچ لگنے لگے دارے الہی کے سامنے تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جمال کا عالم کیا ہوگا لیکن وہاں بھی ادراک نہیں ہو سکتا نظر ہوگی ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے پوری طریقے سے دیکھ لینا لیکن پوری طریقے سے وہاں بھی نہیں دیکھ پائیں گے ہم نظر کریں گے نظر کا مطلب آنکھ سے دیکھنا جیسے ہم چودوی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں کیسا نظر آتا ہے ایک تھالی کی طرح پورا کا پورا ایک تھالی کی طرح نظر آتا ہے اور کبھی کبھی تو اس کا اکثر پانی کے اندر جب نظر آتا ہے تو بالکل وہ چھوٹی سی تشتری کی طرح ہوتا ہے تو کیا کوئی عقل कह یہ کہہ سکتا ہے کہ की تشتری کی طرح ہے تشتری اتنا بڑا ہے نہ وہ ایک بہت بڑا کوڑا ہے جو ہماری زمین کے ارد گردش کر رہا ہے انتیس یا تیس دنوں کے اندر یہ چکر پورا کرتا ہے ہماری زمین کے ارد ایک بہت بڑا کوڑا ہے وہ تھالی کے برابر نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا اور چاند کو پورا دیکھ لیا جبکہ ہم اس کو پوری طریقے سے دیکھ نہیں پاتے اس کا اطراک نہیں کر پاتے اور کہتے کہ ہم نے دیکھ لیا ایسے ہی قیامت کے دن اللہ को و تعالیٰ کو لوگ دیکھیں گے جیسا یہاں بدر کامل کو دیکھتے ہیں چودھری رات کے چاند کو دیکھتے ہیں جو جس طریقے سے اللہ کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک کو تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بھی نشانیاں موجود ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ سے مشرق سے نکلتا مغربی میں ڈوب جاتا ہے موسموں کے تغیرات جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں جاڑا گرمی برسات پورے تسلسل کے ساتھ ہر سال آتے ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ناریل کے درخت پہ ہم ناریل کا پھلی دیکھتے ہیں آم کے درخت کے اوپر ہم آم لگا ہوا ہی دیکھتے ہیں کدو کی بیل کے اوپر کدو ہی لٹکتا وہ دیکھتے ہیں。چیکو کے درخت के اوپر ہم چیکو ہی دیکھتے ہیں اگر اس کائنات کے اندر اور کئی جگہ ہوتے دیوی دیوتا ہوتے تو ہم یہ دیکھتے کہ ناریل توڑنے کے لیے گیٹ میں کوئی کدو لٹکا ہوا تھا اس لیے کہ کسی دیوتا نے اپنا تصور کر دیا تھا ناریل کے درخت پر کدو لٹکا دیے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں نہ تو کسی بابا کا دخل ہے نہ کسی پیر کا دخل ہے نہ کسی مرشد کا دخل ہے اور نہ اسی طریقے سے کسی نبی کا دخل ہے کسی ولی کا دخل ہے اور نام نہاد اقتاب اوتاد اور یہ یہ سب بدا الفاظ ہیں ان ناموں کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا اقتاب نوجبا اوتاد ان کا کوئی تصرف اس کائنات پر نہیں ہے اسی طریقے سے نہ کسی دیوی کا تصور ہے نہ کسی دیوتا کا تصور ہے اس کائنات کی یکسانیت بتا رہی ہے وحدت بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی ہستی موجود ہے واحد ہستی موجود ہے اہد ہستی موجود ہے میں تو کبھی ایسا ہوتا کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلتا اور مشرق میں ڈوبتا لیکن کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کی اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات میں متصرف ہے اور صرف ایک جملے میں ایک دلیل ایسی پیش کر دی ہے ایک ایسا برہان پیش کر دیا ہے کہ آج تک اس برہان کا توڑ نہیں لایا جا سکا اس دلیل کو رد نہیں کیا جا سکا سترہ میں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا لوکان فیما علی اللہ لفس اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے زمین اور آسمان کے اندر کائنات میں تو نظام عالم دباؤ برباد ہو جاتا نظام عالم کے اندر فساد ہو جاتا ہے نظام عالم کے اندر فساد نہ ہونا وحدت ہونا ایک واحد ہستی ایک عہد ہستی کے موجود ہونے کی دلیل ہے ثابت یہ ہوا کہ تمام مسببات کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے سبب وجود میں آتا ہے مسب وجود میں آ جاتا ہے اسباب کی دو قسم ہیں ایک سبب ظاہری ہوتا ہے کچھ اسباب ظاہریا ہیں جیسے دولت پیسہ عہدہ ڈگری منصب قوت طاقت عقل یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب ظاہریا ہیں اور ایک ہوتا ہے سبب باطنی جیسے ایمان توکل یہ ساری چیزیں اسباب بات نہیں ہے اسباب ظاہریا یعنی دولت عہدہ عقل محنت ان سے زندگی کا بننا ضروری نہیں ہے ان سے زندگی بنتی بھی اور زندگی بگڑ بھی جاتی ہے دولت سے زندگی بنتی بھی اور بگڑ بھی جاتی ہے عہدے سے زندگی بنتی بھی اور بگڑ بھی جاتی ہے اللہ تعالی نے قارون کو دولت دی تھی زندگی بنی کی بگڑ گئی دولت ملنے کے بعد قارون کی زندگی بگڑ گئی اسے زمین کے اندر دھسا دیا گیا دولت ہونے کے باوجود اس کی زندگی بگڑ گئی ہمان کو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے وزارت دی تھی فراون کا وزیر تھا وزارت بہت بڑا عہدہ ہے اس عہدے کے ملنے کے بعد ہمان کی زندگی بگڑی یا بنی بگڑ گئی اس کی زندگی خراب ہو گئی اور وہی وزارت حضرت یوسف کو ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بن گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایریا رکڑتے ہیں زمین رگڑتے اور زمزم کا کنواں نکل آتا ہے آج تک حاجی لوگ سیراب ہو رہے ہیں تقریباً چار ہزار سال سے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ میری ہی میں سے ایک نبی کو پیدا کرنا اس نبی سے سمراج جناب محمد رسول اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ڈھائی ہزار سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے ڈیڑھ ہزار سال ہو گئے تقریبا اس کا مطلب یہ کہ چار ہزار سال سے اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا ہے پانی کی جو اہمیت ہے اہمیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے پانی کے جو اثرات ہیں اثرات کے اندر خرابی نہیں آئی ہے یہ کنواں ہی ایک طریقے سے موجزہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایڑیوں کو وہاں رگڑا تو زمین پھٹی اور زمزم کا کنواں نکل آیا تو ایک کے لیے زمین پھٹنا رحمت ثابت ہوا اور وہی زمین پھٹی قارون کے لیے زمین میں دھستا چلا گیا تو اس کے لیے زمین کا پھٹنا زحمت بن گیا ایک کے لیے زمین کا پھٹنا رحمت اور ایک کے لیے زمین کا پھٹنا زحمت تو مال سے دولت سے ڈگری سے عہدہ سے اس سے زندگی کا بننا ضروری نہیں ہے اس سے زندگی کا بننا انسانی تجربہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے لیکن اسباب باطنی سے ایمان سے اخلاق سے توحید سے اچھے اعمال سے جو اسباب باطنیہ ہیں ان سے زندگی کا بننا یہ لازم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی آدمی میرے اوپر ایمان لائے امال سوالحا کرے میں اس کی زندگی بناتا ہوں اس سے زندگی کا بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے پیسے سے دولت سے زندگی کا بننا یہ انسانی تجربہ ہے اللہ کا وعدہ نہیں لیکن اسباب باطنیہ یعنی ایمان سے اور صالحہ سے زندگی کا بننا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے جیسے میں نے خطبہ مسرون کے بعد آیت کریمہ پڑھی سورہ سور کی اس کے اندر اللہ نے فرمایا من کان یورید ہرسل آخرتی نزید لہوفی ہرسی وہ من کان یورید و حرسل دنیا نوتی مینا من مالآ جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اللہ غور کیجئے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم بڑھاتے رہتے ہیں من کہنا جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں اور من کہنا ہرسل دنیا نوتی مینا تو جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دین بقدر محنت ہے اور دنیا بقدر قسمت ہے دین کے لیے جتنی محنت کرو گے اتنا ادر تمہیں ملے گا برابر ملے گا جتنی محنت کرو گے اتنا ادر ملے گا جتنی نیکیاں کرو گے اتنا عدر ملے گا جتنے اعمال کرو گے اچھے اتنے عزر آپ کو ملیں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی لیکن دنیا جتنا چاہو گے تو دنیا اتنی نہیں ملے گی اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا تو دین بقدر محنت ہے جتنی محنت کرو گے دین ملے گا اور دنیا بقدر قسمت ہے دنیا کے اندر کتنی دن محنت کر ڈالو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ دینا چاہے گا اس کی دلیل یہ آیت کریما بھی ہے ایک اور آیت کریما بھی ہے جو سورے بنی اسرائیل کے اندر ہے اللہ تبارا نے شاد فرمایا من کا ناجی لتا جل نالو فیا مشا لمن مجال نہ لہو جہنم یسلح مغمو محمد جو آدمی آجلا یعنی دنیا کو تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں لیمن نوریز جتنا ہم چاہتے ہیں ماں نشاہ جتنا ہم چاہتے ہیں جتنا وہ چاہتا اتنا نہیں بلکہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ملتا ہے تو دنیا نہ تو محنت پر ملتی ہے اور نہ عقل کے اوپر ملتی ہے بلکہ قسمت کے اوپر ملتی ہے کتنی عجیب بات ہے. ایک سیٹ کو دیکھا گیا کہ پانچ منٹ فون پر بات کرتا ہے پچاس ہزار روپئے کماتا ہے اور ایک محنت کرنے والا مزدور بےچارا دن بھر محنت کرتا ہے لیکن سو روپے ملتا ہے یا پچاس روپئے ملتا وہ ہے کہ دولت جو ہے محنت پر نہیں ملتی اس لیے کہ وہ سیٹ پانچ منٹ فون پر بات کرتا ہے پچاس ہزار کماتا ہے اور ایک مزدور ہے دن بھر محنت کرتا ہے تو سو روپئے کماتا ہے گویا دنیا بقدرے محنت نہیں ملتی ورنہ دونوں کو اسی طریقے سے ملنا چاہیے اور دنیا اکل سے بھی حاصل نہیں ہوتی کہ جتنا بڑا اکل مند ہے اتنا زیادہ دنیا حاصل کر لے گا انگوٹھا ٹیک کتنے کروڑ پتی ہیں لکھنا نہیں آتا سائن کرنا نہیں آتا انگوٹھا لگاتے ہیں اپنی آفس کے اندر نیٹ اینڈ کلین بیٹھے رہتے انگوٹھا لگاتے سائن کرنا نہیں آتا اتنے بڑے جائل ہوتے ہو لیکن بڑے بڑے ایم کام اور بی کام وہاں پچ پنچ ہزار روپئے تین تین ہزار روپے کے اوپر نوکر رہتے ہیں پتا یہ چلا کہ دولت کا ملنا دنیا کا ملنا عقل پر بھی منحصر نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ عقل ہو گئی تو اسے دولت مل جائے گی نہ محنت کے اوپر منحصر ہے کہ آدمی بہت زیادہ محنت کرے تو اسے دولت مل جائے گی دن بھر ایک لیبر محنت کرتا ہے ایک مزدور محنت کرتا ہے لیکن سو روپے پاتا ہے لیکن ایک سیٹ پانچ منٹ فون کے اوپر گفتگو کرتا ہے پچاس ہزار روپے کماتا ہے کیا ثابت ہوا کہ دنیا محنت پر نہیں ملتی دنیا عقل کے اوپر نہیں ملتی دنیا بقدر قسمت ملتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے ہاں دین کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ دین کے اوپر جتنی محنت کرو گے محنت کے مطابق ہم تمہیں آچر دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے تمام آئے دیکھ ڈالی آپ عجیب بات تو یہ ہے کہ جو چیز بقدر محنت مل رہی ہے اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے اور جو چیز بقدر قسمت مل رہی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری قسمت میں میں نے سو روپیہ لکھ دیا ہے دن میں تو سو روپئے سے زیادہ کسی طریقے سے نہیں کما سکتے سو روپیہ ہی تمہیں ملے گا بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو چاہے ایک کاروبار نہیں دس کاروبار لگا لو جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی ملے گا اس کی ایک مثال میں نے کہی پڑی تھی کہ ایک ٹانکی ہے ٹانکی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اب چاہے ایک ٹوٹی لگا لو تو جتنا ٹانکی میں پانی ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا یا دس ٹوٹیاں لگا لو تو اتنا ہی پانی ملے گا پانی ٹانکی میں بھرا ہوا ہے اب اتنا ہی پانی آپ کو حاصل ہوگا جتنا ٹانکی میں ہے چاہے ایک ٹوٹی لگا لو اتنا ہی پانی ملے گا جو ٹانکی میں ہے چاہے دس ٹوٹی لگا لو اتنا ہی ملے گا پانی جتنا کہ ٹانکی میں ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے جتنا قسمت میں رسک لکھ دیا ہے اتنا ہی آپ کو ملنے والا چاہے ایک کاروبار نہیں دس دس کاروبار لگا لو کتنے لوگ ہیں جو کاروبار لگاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں کائم کرتے ہیں لیکن کمپنیاں نہیں چل پاتی ڈوب جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہا قسمت میں نہیں ہے کمپنیاں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد ڈوب جاتی ہیں اور آدمی فٹ پاس کے اوپر آ جاتا ہے یہ واقعات بھی بتاتے ہیں اور قرآن کی آیتیں کریمہ بتا رہی ہے اس طریقے کی تمام آیتیں بتاتی ہیں کہ دنیا بقدر قسمت ملتی ہے محنت نہیں عقل کے اوپر نہیں اگر اسباب باتنیا کے اوپر محنت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اگر اسباب سے منہ موڑ کر کے ایمان اور عمل سے رو گردہ ہو کر کے کر کے اگر تم صرف دنیا کے اندر ہی لگو رہو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے اس کی محنت کے مطابق نہیں لیکن وما الحفی اللہ نصیب آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں صرف جہنم ہے اور آپ کو سن کر عجیب لگے گا کہ ایک جنت کی آواز ہے اور ایک جہنم کی آواز ہے جنت کی آواز کیا ہے جنت کی آواز ہے لے جنت کی آواز ہے لے اور جہنم کی آواز دیکھ دے اللہ تباروں کو تعالیٰ نے سور کاف کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا اور جہنم کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا جہنمی سب جہنم میں چلے جائیں گے اللہ پوچھے گا نکول جہنما مسجد اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تجھے میں نے بھرنے کا وعدہ کیا تھا تجھے کیا تو بھر گئی تقول تو بولے گی حلمی مزید کیا کوئی اور بھی ہے دے اور ڈالے گا اللہ بھر گئی دے اور ڈال دیا دی دی دے یعنی برابر وہ دے دے پکارتی رہے گی لا لا لا دے دے دے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا جہنم کی آواز صرف اور صرف دے آج یہی آوازیں ہر آدمی نکال رہا ہے یہ آواز ہر آدمی کی زبان سے نکل رہی ہے ایک آفیسر ہے نگاہیں بچا کر کے بولتا ہے دے کو بھی دیکھ لو ادھر ادھر دیکھے گا کہتے دے کوئی نہیں کتل لے یہ جہنم کی آواز ہے دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کی آواز ہے دے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو انسان جو دے کو اپنی آدت بنا لے اس کا پیٹ جہنم ہے کبھی بھرنے والا نہیں ہے اللہ تعالی جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا پیر رکھے گا پیر رکھنے کے بعد جہنم بھر جائے گی اور جنت بھی نہیں بھرے گی لیکن جنت کا عالم دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مخلوق کو دوسری پیدا کر کے جنت میں بسا دے گا اس طرح جنت بھر جائے گی تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جہنم کی آواز ہے جنت کی آواز کیا ہے وہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے اندر وہ جو چاہیں گے وہ سب انہیں ملے گا لہوفیہ مایشا جنت میں جو یہ چاہیں گے سب ملے گا وہ مزید اور اور بھی ہماری طرف سے زیادہ ہے لے اللہ بس کافی ہے لے بس کافی ہو گیا ہے میرے معبود لے میرے معبود کیا کروں گا لے بندہ کہے گا بس اللہ پاک فرمائے گا لے تو جنت کی آواز ہے وہ مزید اور جہنم کی آواز ہے ہل من مزید یہ قرآن نے بتایا یاد رکھو جہنم کی آواز ہے ہل من مزید دے اور جنت کی آواز ہے وہ مزید لے تو جو آدمی دیتا ہے وہ سمجھو جنت کی راہ پر چل رہا ہے جو لیتا ہے برابر لینے کی عادت ڈال رکھی ہے وہ در حقیقت جہنم کی آواز بلند کر رہا ہے جہنم کے راستے پر چل رہا ہے یہ آواز تو جہنم کی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ کیا مطلب ہے اسے یہ ہاتھ دینے والا ہے اور نیچلا ہاتھ لینے والا ہے نبی نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کیوں نہ ہو کہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نیچے والا ہاتھ لیتا ہے ایک جنت کا کام کر رہا ہے ایک جہنم کا کام کر رہا ہے ایک جنت کی آواز لگا رہا ایک جہنم کی آواز لگا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت عیش و آرام سے رہ رہے ہیں جتنی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا اتنی زیادہ انہیں مل رہی ہے اللہ آیت کریمہ نے اس کی وجہ بتائی ہے اس کا انجام بتایا اور حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کی شرح آئی ہے پہلے وہ آیت کریما پڑھتا اس کے بعد جو حدیث پاک ہے اس کی شرح میں وہ پیش کرتا ہوں آیت کریمہ یوں ہے وَلَمَّا نَسُوا مَا هُمْ <مُبْلِسُون> جس چیز کے یاد کرنے کا ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے اور جب جو انہیں دیا گیا اس پر لگے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا تھوڑا حیران رہ گئے یہ آیت کریمہ ہے اس کی شرح مسند احمد کے اندر آئی ہے حضرت عامر سے روایت اس طرح ہے وعن ابن عامر اللہ تالان کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيت اللہ يؤتي من البدی منت دنیا الاما تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام احمد حدیث مسند احمد ملائم صلی اللہ علام نے فرمایا کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو یہ دیکھو کہ اللہ اسے اس کے گناہوں کے باوجود نواز رہا ہے گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اللہ اسے دنیا دیتا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اسے بہت خوش ہے فینا میں ہو یہ امہال ہے محلت ہے اور پھر نے یہ کریمہ تلاوت کی کہ جس چیز کا یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے ایک دکان تھی دس دکان ہو گئی ایک مکان تھا دس مکان ہو گیا اور اسی طریقے سے دولت کی ریل پیل ہو اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں جب وہ ایشو عشرت میں مشغول ہو جاتے یہ سمجھتے کہ اللہ بہت خوش ہے خوب نواز رہا ہے اچانک پکڑتا ہے اور حیران رہ جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے کسی کو دیکھو کہ اللہ نے اس سے کوئی چیز لے لی ہے پریشان حال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اس سے ناراض ہے اور کسی کو دے دیا ہے عیش و عشرت میں مشغول ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عیش و عشرت میں اس وجہ سے مشغول ہے کہ اللہ اسے خوش ہے نہیں کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے اس آتی کریم میں بتایا گیا کہ ہم کبھی دے کر آزماتے ہیں اور جب پکڑتے ہیں تو اس کا حال خراب ہو جاتا ہے اس چوہے کی طرح ایک دفعہ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ایک صاحب خانہ پنجرے کے اندر ایک توتا پالے ہوئے اس توتے کو طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے چیکو دیتا ہے انار دیتا ہے مرچے دیتا ہے گلاب جامن دیتا ہے طرح طرح کی نعمتیں پجرے کے اندر دیتا ہے تو توتے کو صاحب خانہ گھر والا جو یہ نعمتیں دے رہا ہے کہ جذبے کے ساتھ دے رہا ہے دل کی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے اچھا اسی گھر میں ایک چوہا ہے جو ناک میں دم کیے ہوئے چیزیں کہیں بھی رکھ دو جا کر کے خراب کر دیتا ہے اب صاحب خانہ کیا کرتا ہے ایک پنجرا لاتا ہے دیکھو توتا بھی پنجرے میں چوہے کے لیے بھی ایک پنجرا لا رہا ہے صاحب خانہ اور پھر اس کا شٹر اٹھا کر کے اس کے اندر نعمتیں ڈال دیتا ہے جیسے کے پنجرے کا شٹر اٹھا کر کے نعمتیں ڈال دی گئی ہیں اور وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے اب چوہے نانی کے اندر شٹر اٹھا کر کے جو نعمتیں ڈال دی گئی ہیں اب چوہا آتا ہے اس کے بعد دیکھتا کیا نعمتیں ہیں اب اس کے اندر وہ گھستا ہے گستے ہی فورن شٹر گرتا ہے اور دیکھتا کہ اب بھاگنے کا راستہ مسد ہو گیا ہے پریشان ہو جاتا یہ کیا ہوا تو نعمتیں رکھی ہوئی تھی کھانے کے لیے میں آیا تھا یہ کیا ہوا اب تو بھاگنے کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے اب بچے پنجرے کو اٹھاتے باہر جا کر کے دے دے ایسی مار لگاتے ہیں مار ہی ڈالتے تو دیکھو توتے کو جو نعمتیں پنجرے میں دی جا رہی ہیں دل کی خوشی کے ساتھ چوہے کے پنجرے کے اندر وہی نعمتیں رکھی گئی ہیں دل کی ناراضامندی کے ساتھ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آدمی کو نعمتیں دی گئی ہیں وہ چوہے کی طرح کے پنجرے کے اندر نعمتیں رکھ دی گئی ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ اس طرح نعمتیں دیتا ہے دل کی نارضامندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعال اسے تباہ کرنے کے لیے یہ نعمتیں دیتا ہے اس لیے کہ وہ نعمتیں چوہے کی تباہی کا سبب بن گئی ہیں چوہا گسا کی شٹر گر گیا نعمتیں اس کی تباہی کا سبب بن گئی اور بالکل وہی انداز نہ اچانک ہم ان کو پکڑتے تو حیران نہ جاتے شٹر چوہے دانی اچانک گرتا ہے اور چوہا حیران پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا اور اس کے بعد اس کو مار ڈالا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے یہ نعمتیں جن کے پیچھے آدمی بے بےتشا حلال و حرام کی تمیز کے بغیر دوڑتا رہتا ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ برسات دیکھتا ہے نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے بس آنکھیں نیچے ہوئے بس دولت کے پیچھے اسباب ظاہریہ کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے اللہ فرما رہا ہے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ان میں تین تین خرابیاں ہیں جن نعمتوں کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو بھاگ رہے ہو رات دن ایک کے ہو ارے میرے بندو اللہ فرما رہا ہے میرے بندو دنیا کی ہر نعمت کے اندر تین تین خرابیاں ایک خرابی ہو تو چلنے والی ہو تین تین خرابیاں ہیں کائے کو مگج ماری کر رہا ہے پہلی خرابی یہ ہے کہ کوالٹی صحیح نہیں ہے دوسری خرابی ہے کہ کوانٹٹی صحیح نہیں ہے تیسری خرابی ہے کہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی نہیں ہے کائے کو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہا ہے دنیا میں آدمی کتنا بھی کما لے کتنی بھی دولت اسے مل جائے تمنا اور کی باقی رہتی ہے حلمی مزید کا جو جذبہ ہے وہ باقی رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کے بارے میں ایک حدیث بات میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر اتنے آدم کے پاس دو وادیاں ٹو ویلیز آف گولڈ دو وادیاں سونے کی مل جائے تو لب تگا تو تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی سونے کی مل جائے حالانکہ دنیا کے بارے میں کینات کرنا چاہیے دنیا کے بارے میں تعنات اور آخرت کے بارے میں ہرس جی دنیا کے بارے میں تنا اور آخرت کے بارے میں ہرس سادی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے گلستا میں رو تنگ بیک نانے ہی پور گردت رو اتڑی اتڑی, اتڑی انٹسٹائن رو تنگ بیک نانے ہی پور گردت نیمت روئے زمین پور نکنت تنگ کی خالی اتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے اور لالچی کی آنکھ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر کے نہیں جا سکتی لہذا دنیا کے بارے میں کہنا اختیار کرو دنیا کی ہر نعمت کے اندر تین تین خرابیاں ہیں کتنے بھی بڑے آدمی ہو جاؤ ساری چیزیں تمہاری تمنا کے مطابق نہیں مل سکتی ایک آرزو پوری نہیں ہوئی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے ایک تمنا پوری نہیں ہوئی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کڑی رہتی ہے غالب نے بالکل صحیح کہا ہے کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے ایک بیوی ہے دوسری بیوی ہو جائے دوسری آگے تیسری بی ہو جائے تیسری آ گئی دیکھ رہے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہو جائے ہو گئی لڑکی کی شادی بھی ہو جانی چاہیے اچھا ٹھیک اب لڑکے کے بچے پیدا ہو گئے تو پوتے کی شادی ہو جانی چاہیے بچے کو ڈگری مل گئی کوئی پوسٹ ملنا چاہیے بڑا ہو گیا ہے کوئی دکان وکان کرنی چاہیے اس کو ذریعہ آمدنی ہونی چاہیے لاہو کا ایک لمبا سلسلہ ہے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا میں آ تھا کتنا پیارا بچہ ہے اسے چھوڑ دو مت قتل کرو لکھ تلو اسے قتل مت کرو کتنا پیارا بچہ ہے شاید یہ ہمارے لیے نفا بخشو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے اللہ اکبر کہتا تھا نا رب بک بیوی کو بیٹا دینے پر قادر نہیں تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایک رب ہے. اس کا کا بھی بھی رب رب ہے ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جو بیٹا دیتا ہے وہ بیٹی دیتا ہے اور جسے چاہتا بیٹا بیٹی دونوں نہیں دیتا عقیم بنا دیتا ہے باز بنا دیتا ہے محروم رکھتا ہے اولاد سے یہ سب دینا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں کوئی بھی چیز ملتی ہے تھوڑی مقدار میں ملتی ہے زیادہ مقدار میں نہیں ملتی اور جو تھوڑی مقدار میں ملتی ہے اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی ایک تو کوانٹ نہیں ملتا ہے تو تھوڑا ملتا ہے اور جو تھوڑا ملا اس کی کوالٹی مثلاً جوانی ملی ملی کتنے اچھے ایام ہوتے ہیں, بڑے حسین ایام ہوتے ہیں جوانی کے لیکن کچھ دنوں کے بعد بال سفید ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد खाट पर बैठा खांसता रहता है नमत हाथ से निकल गई मिली नमत तो क्वांटिटी सही नहीं और क्वांटिटी जो थोड़ी बहुत मिली थी उसकी क्वालिटी सही नहीं है और इसके बावजूद जो कुछ उल्टा पलटा मिला वो हमेशा रहने वाला नहीं अल्लाह फरमा रहा है हमारी जन्नत के अंदर आओ क्वालिटी भी देते हैं क्वांटिटी भी देते और अबदीत भी देते हैं तीनों चीजें देते हैं دنیا کی ہر نعمت کے اندر یہ تین تین خرابیاں اللہ فرما رہا ہے, محمد کے اندر ہے اللہ اکبر جنت کی مثال جسے دینے کا اللہ تبارک تارنکوں سے وعدہ فرمایا ہے اس کے اندر پانی کی نہریں تم ایک ٹاقی پانی کے لیے ترستے ہو آؤ ہماری جنت کے اندر پانی کی نہر نہیں انہار پانی کی نہریں ہیں یہ ہے کوانٹٹی ایک تا کی پانی کو ترستے ہو تم آؤ ہماری جنت کے اندر ہم تمہیں نہریں دیتے ہیں پانی کی فیح انہار ام پانی کی نہریں یہ تو ہوا کوانٹٹی نہریں اللہ اکبر اور کوالٹی کیا ہے غیر عاصم ایک تا کی پانی رکھ کر کے بند کر کے رکھ دو دو مہینے کے بعد دیکھو اس میں کیڑے کتنے پڑ جاتے ہیں پیو تو بیمار ہو جاؤ گے اللہ فرما رہا ہے نہریں دیں گے ہم یہ کوانٹٹی ہے اور غیر حاصل یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا کبھی سڑے گا نہیں یہ کوالٹی ہے ہماری کوانٹٹی بھی دے رہے ہیں کوالٹی بھی, بھی دے رہے اللہ فرما رہا ہے تم ایک گلاس پیور دودھ کے لیے ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے ترس کے آؤ میں لبن دودھ نہر نہیں دودھ کی نہریں اللہ اکبر پیو جتنا جی چاہے پیو مست رہو باڈی بناؤ پیو نہریں کائے کے لیے نہریں پینے کے لیے تو, کائے دکھانے کے لیے توڑی کا خوب پیو کلو اشرب ہنی امریا اس کی تعبیر میں نے اس طرح کی ہے خوب کھاؤ خوب پیو جم کر کے کھاؤ پیو دودھ کی نہریں اچھا یہ تو کوانٹٹی ہے نہر نہیں نہریں ترستے ہو ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے یہاں نہریں اور کوالٹی ہم کیا دے رہے ہیں لمبا تغیر تام کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا ایک لیٹر دودھ کو دس دن رکھ لو اس کے بعد پیو دیکھو کیا ہوتا ہے تو پانچ نہیں لا سکتے مدے ایسی بدبو اٹھے گی اللہ فرما رہا ہے یہاں دودھ کی نہریں ہیں لیکن کوالٹی ایسی ہے کہ لمبا تغیر تام اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور تم ایک بوتل شراب کو ترستے ہو شراب یہاں حرام ہے وہاں ملے گی لیکن یہاں کی شراب میں وہاں کی شراب میں فرق ہے جگر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہتا ہے کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے بعد میں بےچارے ایمان لے آئے تھے سنا ہے شرابی تھے جگر صاحب مرادآبادی کہتے یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے شراب وہاں بھی ملے گی شراب یہاں بھی ہے لیکن یہاں پیو تو حرام ہے وہاں پیو تو اللہ فرمارا حلال ہے جناب شیخ کا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے بولتا ہے ارے بھائی فلسفہ کیوں سمجھ میں آئے تمہارے تم نے تو قرآن پڑھا نہیں دنیا کی شراب میں اور آخرت کی شراب میں فرق ہے اس لیے کہ یہاں کی شراب میں سر درد ہوتا ہے وہاں کی شراب میں لا یو سب सरदर्द सरगिरानी नहीं होगी और यहां जब पीते हो तो थोड़ी देर मुंह बनाते हो पीने वाला ही जाने कैसा कैसा मुंह बनाता है कड़वी लगती होगी नहीं तभी तो मुंह बनाता है तो पहले तो मुंह बनाता है कहते हैं मुंह बनाता है इस वजह से कि कड़वी लगती है तो काय को पीता है मैंने पूछा काय को पीता है मरने के लिए पीता है मुंह बनाता है और कड़वा कड़वा लगता है बोलते नहीं पीने के बाद जो शुरू आता है अरे उसमें बहुत मजा आ जाए اس وجہ سے اس کرواہٹ کو تھوڑا سا اس سور کی خاطر جو بعد میں چڑھتا ہے گوارا کر لیا جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کی جو شراب ہے اس کی کوالٹی دیکھو اس کی کوانٹٹی دیکھو من ایک بوتل وسکی کے لیے ترستے ہو تم شراب کی نہریں نہر نہیں نہر نہر کی جمع نہر کیا پیورل ہے شراب کی की ہے یہ ہے کوانٹٹی لذت اللہ پیئے تو مزہ آ جائے لذت آ جائے وہ منہ بنانا نہیں پڑے گا پیتے مزہ آ جائے گا آ لذت اللہ پینے والوں کو مزہ آ جائے پینے والوں کو لذت آ جائے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے وہ لذت کا لفظ استعمال فرمایا لذت اللہ شاربین پینے والوں کو مزہ آ جائے پینے والوں کو لطف آ جائے پینے والا لذت سے مسہور ہو جائے یہ اسی شراب حکیم لوگ جب دوا کا نسخہ لکھتے تو کہتے تھے دوا کے اس نسخے کو شہد خالص کے ساتھ پینا کہاں شہد ملتا ہے آج کل دیکھو وہ بالٹی لے کر کے آتے ہیں اب نیا دندا نکالا ہوا ہے وہ شہد جو بیچتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے شہد کے اندر بہت ساری شکر ملا دیتے ہیں اب کہتے ہیں کہ اس کو لوگ ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں پورا شہد کا چھکا توڑ کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور کچھ مکھیاں ڈال دیتے ہیں تو تازہ ہے اس طرح دھوکا دیتے ہیں دیتے ہیں دھوکھا یہ بازیگر کھلا اور لوگ خرید لیتے ہیں جن کو شہد خالص اور شہد غیر خالص کے اندر فرق معلوم نہیں ہوتا اللہ فرما رہا ہے کہ دوائی کھانے کے لیے تم کو دوا کھانے کے لیے تم کو تھوڑے سے شہد کے بارے میں اتنا ٹینشن لینا پڑتا ہے آو ہماری جنت کے اندر آپ باڈی بناؤ شہد پی پی کر کے دودھ پی پی کر کے آؤ ہار مین اصل اصل مینس ہانی شہد کی لہریں ہے اللہ خود شہد کی لہریں یہ ہے کوانٹٹی اور مصفہ بالکل خالص پیور یہ ہے کوالٹی یعنی آؤ تو شہد کی کوالٹی بھی دیتے ہیں اور شہد کی کوانٹٹی بھی دیتے ہیں اور ہر جگہ فرمایا گیا جنت میں آنے کے بعد جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے یہاں جو نعمت ملتی ہے وہ چھن جاتی ہے ایک آدمی ڈاکٹر ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ڈاکٹری ختم ایک آدمی زندگی بھر محنت کرتا ہے پوری جمانی لگا دیتا ہے انجینئرنگ کے اثرار پڑنے میں اور اس کے بعد مر جاتا ہے انجینئرنگ ڈری رہ گئی ہے دنیا میں گیا خالی عمل لے کر کے کچھ گیا نہیں ساتھ میں اس کے چند گز قان کے سوا اللہ فرما رہے کہ آؤ ہماری جنت میں آ گئے نا داڑھی نہیں ہوگی داڑھی رکھ لو بھائی سب داڑھی رکھو ذرا داڑھی رکھ لو رکھو اس لیے کہ جنت میں داڑھی اور ایک ہی عمر ہوگی اور سب خوبصورت سب ہینڈسم جن نعمتوں کا دنیا میں آدمی نے تصور نہیں کیا ہوگا وہ ساری نعمتیں وہاں موجود اور کبھی وہاں سے نکارے نہیں جاؤ گے ماں کسی رفی یا بدا اس کے اندر ہمیشہ ٹھہرنے والے رہو گے وہاں سے نکالے نہیں جاؤ ना اللہ نہ تو جمانی کے چن جانے کا ڈر نہ جانی کے لمحات کے گزر جانے کا ڈر نہ تو نعمتوں کے ڈر نہ جنت سے نکالے جانے کا ڈر کیا مستی ہوگی کیا رہنا ہوگا کیا جینا ہوگا Allah, اکبر. اللہ پر اللہ پر مارا جن نعمتوں کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو ان نعمتوں کے اندر تین تین خرابیاں ہیں ہماری جنت حاصل کر لو جو نعمت ملے گی یہ تینوں خرابیاں نہیں ہوں گی تین تین ابدیت ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی ابھی جنت کیسے ملے گی جنت کیسے ملے گی جس سبب سے نکالے گئے ہو اس کا الٹا سبب اختیار کرو اللہ تبارک کہا کہ اس درخت کے قریب پر جانا یعنی احکام خداوندی کی پیروی کرو جنت پہ چلے جاؤ گے احکام خداوندی بندی کی خلاف ورزی کرو گے جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے گویا جنت میں دخول کا سبب امل صالح اللہ تبارک کو تالا نے جنت میں دخول کو جزا کو امل صالح کا سبب بنایا جزا یہ مسبب ہے اور امل صالح سبب ہے اس سبب سے تم جنت میں جاؤ گے جزا ہم بیما کانو یا ملول جنت بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے اچھا عمل سبب ہے اور جزا جنت یہ مسبب ہے سبب وجود میں نہیں آئے گا وجود میں نہیں آ سکتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق قطع فرمائے واخردوانہ الحمد للہ رب اللہ ہو گیا ایک گھنٹہ زیادہ ہو گیا کیا قانی صاحب زیادہ ہو گئے کیا ایڈجسٹ ہو جائے گا ہم اپنے نمازوں کو اور دیگر عبادات کو ضائع کر رہے ہیں آج یہ کتاب سنت کی روشنی میں جو صحیح نماز ہے وہ <تصفح> کیا <راکتا> ہے کر ان شاء اللہ حضیرت شخص السلام علیکم